بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ نور شمارہ پانچ سو نواسی مثبت خبریں اللہ عمینہ فی دنیا حسنہ و فل آخراتی حسانہ وقینہ آدھا اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے جہنم کے عذاب سے بچائے رات کا آخری پہر ہے لکھنے کی بجائے مانگنے پر دل آمادہ ہے مگر لکھنا بھی ضروری ہے اللہ تعالی سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اس کا فضل مانتا ہوں اللہ نس الکمن فطلی کا و پہلے ایک کام کی بات سن لیں اگر رات کو کبھی آنکھ کھل جائے مگر اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو لیٹے لیٹے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کریں صبح اللّہ الحمد الہ ولا الاَ اللّہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ اللہ العظیم یہ مبارک کلمہ بہت سے اعمال کا قائم مقام بن جاتا ہے اور بہت سی کمی کو تائی کا ازالہ فرما دیتا ہے پھر جب یہ کلمہ دس بار پڑھ ہیں تو دعا مانگ لیا کریں اس مبارک کلمہ کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ویسے جو وظیفہ حدیث شریف میں آیا ہے اس میں چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ دونوں پڑھنے کا فرمایا گیا ہے یعنی اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو یا سوتے ہوئے اچانک نیند اڑ جائے یا بے چینی خوف تاری ہو جائے تو یہ الفاظ پڑھیں لا الہ الا اللّہ وحدہ لا شریک الہ الملک و لہ الحمد ولا کل شعی ان قدیر الحمد للہ و سبحان اللّہ ولا الَََََََََََََ اللّہ اللّہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ العظیم اس کے بعد دعا مانگ لیں مثلاً اللہم رب اغفر فلی یہ بڑا تاثیر والا عمل ہے ہر بار یہ الفاظ پڑھتے جائیں اور ایک ہی دعا یا کئی دعائیں مانتے جائیں اس طرح رات قیمتی ہو جائے گی قیام العل کا اجر بھی ملے گا اور انشاءاللہ اللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آئندہ شیطان آپ کو تنگ کرنے میں کچھ احتیاط کرے گا اکثر لوگ چونکہ نیند ٹوٹنے اور نیند خراب ہونے پر تنگی ناشکری اور غم کا اظہار کرتے ہیں تو شیطان ان سے خوش ہوتا ہے اور انہیں بار بار تنگ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے نام اعمال میں ناشکری کی سیاہی بھرتے رہیں لیکن اگر آپ جاگتے ہی اس قیمتی ذکر میں لگ جائیں گے تو شیطان ناکام ہو جائے گا اور اس کو تکلیف پہنچے گی آئیے آج کی مجلی سے رنگ و نور شروع کرتے ہیں ہمارے چاروں طرف منفی خبروں کا انبار ہے اس منفی انبار میں سے مثبت باتیں تلاش کرتے ہیں مگر ہاں ایک بات ایک بہت اہم بات یاد آ گئی آج کل الحمد بہت سے مسلمان عمرہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں مجھے تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی کے جانے کی اطلاع ملتی ہے ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ دل خوش ہوتا ہے دعائیں دیتا ہے ابھی حج پالیسی کا اعلان بھی ہونے والا ہے امید ہے اس سال بھی اہل شوق اور اہل سعادت بڑھ چڑھ کر اس عاشقانہ فریضے کی طرف لپکیں گے حرمین شریفین کی حاضری اور زیارت ایک انمول نعمت ہے انسانی زندگی کو بے حد قیمتی بنانے والی نعمت عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور پھر آپ وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئیں تو اب آپ ایک کام اپنے ذمہ لے لیں وہ یہ کہ وہاں کی کوئی منفی بات کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لائیں گے مثلا کئی لوگ واپس آ کر دوسروں کو وہاں سے ڈراتے ہیں کہ توبہ توبہ وہاں بہت رش ہوتا ہے بہت گرمی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ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 اور ہاں وہاں سے اپنی تصویریں ہرگز ساتھ نہ لائیں بلکہ حرمین شریفین کی برکتیں اور یادیں ساتھ لائیں اور انہیں مسلمانوں میں پھیلائیں چلیں یہ بات بھی ہو گئی اب آتے ہیں خبروں کی طرف پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ بھورے زہریلے سانپ پر حملہ ہوا ہے ملک شام کا زہریلا کوبرا بشار الاسد لاکھوں مسلمانوں کا وحشی قاتل قاتل بن قاتل ظالم بن ظالم اس نے ابھی شام کے مسلمانوں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے حملہ کیا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرمائے امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ نے بشار کے ایک فضائی اڈے پر انسٹھ کروز میزائل داغ دیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ایک انداز ہے ٹرمپ جیسے آدمی کے ذریعہ مظلوموں کا انتقام ہے نا اللہ تعالیٰ کی نصرت حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ نصرت کی اس قسم کا تذکرہ بھی موجود ہے ٹرمپ کے اس حملے میں کئی مثبت پہلو ہیں نمبر ایک بشار درندے اور اس کی فوج کو نقصان پہنچا نمبر دو ایران کا شور اور ماتم برپا کرنا اپنے ہم مذہب اوباما کے زمانے اس نے بہت پر کھول دیے تھے نمبر تین امریکہ کے انسٹھ کروز میزائل جن کی قیمت چھ ارب روپے پاکستانی تھی ان کا خرچ ہو جانا یہ میزائل اگر بشار کی فوج کی بجائے مسلمانوں پر گرتے تو یقیناً بہت دکھ ہوتا نمبر چار امریکہ اور روس کی تلخی کا بڑھنا جو کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے نیک شگون ہے نمبر پانچ ان بہت سے کیمیابی ہتھیاروں کا تباہ ہو جانا جو ان قریب مسلمانوں پر گرائے جانے والے تھے اللہ تعالیٰ شام کے اللہ اہل شام کے ایمان والوں کی نصرت فرمائے دوسری مثبت خبر پاکستان سے ہے انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے الحمدللہ یہ ایک اچھی اور مثبت پیش رفت ہے اب انڈیا اور پاکستان کے انڈین نواز افراد اس سزا کو رکوانے کی بھرپور کوشش کریں گے مگر اس سزا کا رکنا پاکستان اور اہل اہل کشمیر پر ایک بھیانک ظلم ہوگا اور اس کے نتائج بےحد منفی ظاہر ہوں گے حکومت پاکستان نے جس پھرتی کے ساتھ ایک بے گناہ شخص غازی ممتاز قادری شہید کو پھانسی چڑھا دیا اس کے بعد اگر وہ بھارتی جاسوس کی پھانسی میں تاخیر کرتی ہے تو یہ بات نہ فطرت کو گوارا ہوگی اور نہ مسلمان عوام کو حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد اس سزا پر عمل درامد کر کے قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرے تیسری خبر شمالی کوریا کی طرف سے ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو مثبت کہا جائے یا منفی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب شمالی کوریا پر کوئی آفت آنے ہی والی ہے مسلمانوں میں شمالی کوریا کے لیے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں کیونکہ ایک تو سامراج مخالف حکومت ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے چین کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں امریکہ اور نیٹو نے جن الزامات کی وجہ سے عراق افغانستان اور لیبیا پر حملہ کیا وہ تمام الزامات شمالی کوریا پر زیادہ شدت سے ثابت ہوتے ہیں مگر چونکہ وہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے اس لیے اس پر حملے میں جلدی نہیں کی گئی فطرت کے کچھ اصول ہیں تقوینی اصول ان اصولوں سے نہ کوئی انسان باہر قدم رکھ سکتا ہے نہ کوئی جانور اور پتھر جب بیٹا باپ کو قتل کرے اور یہ قتل مال یا اقتدار کے لیے ہو اللہ کے اللہ کے لیے یا دین کے لیے نہیں تو وہ سلطنت اور خاندان برباد ہو جاتا ہے اسی طرح جب ایک بھائی اپنے بھائی کو حسد اقتدار اختیار اور مال کی خاطر قتل کرے تو پھر اسی زمین پر بڑی تباہی پھیل جاتی ہے شمالی کوریا کے حکمران نے ابھی حال ہی میں اپنے ایک باپ شریک بھائی کو قتل کروایا ہے اس کے بعد سے یہی لگ رہا ہے کہ اب اس ملک کے لیے کچھ بھی انہونی ہو سکتی ہے بہرحال کچھ ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس میں امت مسلمہ کو خیر عطا فرمائے اور قرآن مجید کے وہ راز جو رشتہ داریوں کے بارے میں ہیں امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخری خبر پیارے کشمیر سے جہاں پھر کالے قاتل کے دانتوں سے خون ٹپک رہا ہے مگر اس کا سر جھکا ہوا ہے ذلیل ناکام جبکہ عزت غیرت اور شان سے اٹھنے والے دس جنازے پورے بھارت کی زمین کو بدنصیب بنا رہے ہیں اور غاسبوں کے منہ پر آزادی کے تمانچے برسا رہے ہیں کشمیری مسلمانوں کی غیرت و ہمت کو سلام یا اللہ اس خون کا شاندار بدلا چکانے کی جلد توفیق کا فرما آمین یا رب المست لا اللہ الا لا الا اللہ لا الہ الا, اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ اللہ مسلم علی سعیدنہ محمد علیہ وصحبی وبارک وسلم تسلیمن لا کثیر الہ الله محمد الرسول الله